کہ مسلمانوں کے جو ممالک ہیں ان کو مسلمانوں کی دولت لوٹنے کا ایک میدان بنا دیا جائے اور دشمن کی جو مصنوعات ہیں پروڈکٹس جو دشمن کی مصنوعات ہیں ان کو بیچنے کا بازار بنا دیا جائے مسلمانوں کے ممالک کو یعنی لوٹ مار بھی یہیں سے ہوگی اور پھر ان کی جو مصنوعات ہیں وہ بھی یہیں فروخت ہوگی شاید کسی بھی ڈاکو نے اس طرح تک نہیں کیا ہوگا دوسرا نقطہ ہے تصخیر الید یا الاسلامیہ مت صناعات العادہ مسلمان مزدوروں کو دشمنوں کی چیزیں بنانے کے لیے مسخر کرنا مسلمان کام کرنے والے جو ہاتھ ہیں ان کو دشمنوں کی مصنوعات کو بنانے کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے یہ دوسرا نقطہ ہے تیسرا نقطہ ہے سلب الارادہ لصالح العدو کہ دشمن کے فائدے کے لئے ارادوں کو چھین لینا خود مختاری ختم کہ مسلمانوں سے ان کے ارادے کو دشمن کے فائدے کے لئے چھین لیا گیا ہے مسلمان اپنے ارادے کے مطابق کچھ بھی نہیں کر سکتا چوتھا نقطہ ہے الحتلالاسکری المباشر وغیر المباشر لکھافتی بلاد العالم الاسلامی تمام اسلامی ممالک پر بلا واسطہ یا بل واسطہ فوجی قبضہ عسکری اعتبار سے تمام مسلمان ممالک پر یا بل واسطہ کہ اپنا ایجنٹ وہاں بٹھایا گیا ہے hmm. یا بلا واسطہ کہ وہ خود موجود ہے پورا عالم اسلام اس وقت قبضے میں ہے پانچواں نقطہ اطبئی الثقافیہ ثقافتی للعدو دشمن کی طرف سے فکری اور ثقافتی جنگ جاری ہے فکری اعتبار سے اور ثقافتی اعتبار سے دشمن ہمیں اپنی طرح بنانا چاہتا ہے اور اگر اس کی طرح نہ بن پائیں کم از کم مسلمان نہیں چھوڑنا چاہتا اور آخر میں پھر انشاءاللہ استاد اللہ محترم خلاصہ بیان کریں گے ہم اب ایک ایک نقطہ جو ہے مختصر مختصر کر کے انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کریں گے سب سے پہلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو ممالک ہیں ان کو لوٹ مار کا میدان بنا دیا جائے چوریاں کی جائیں یہاں سے اور چوری کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے اور دشمن کے کارخانوں میں فیکٹریوں میں جو سامان تیار ہوتا ہے اسے مسلمان ممالک میں بیچا جائے اور مسلمان ممالک کو بازار میں تبدیل کر دیا جائے مسلمانوں کی مال و دولت کس طرح لوٹی جا رہی ہے اس کے بارے میں مختصر خلاصہ پہلے گزر چکا ہے اور اس میں یہ بات آئی ہے کہ امریکہ یورپ روس وغیرہ یہ مسلمان ممالک سے پیٹرول اور گیس اور دوسرے معدنیاتی ذخائر اور دولت کو اپنی نگرانی میں لے جا رہے ہیں اور پھر چوری کے مراحل آپ کو بتائے گئے تھے سب سے پہلے وہ اپنی نگرانی میں اس دولت کو نکالتے ہیں پھر جو نکالی جا رہی ہے دولت اس کو کم کر کے دکھاتے ہیں اور پھر مارکیٹنگ کے مسئلے پر ڈنڈی مارتے ہیں خیانتیں کرتے ہیں بازار میں صحیح قیمت نہیں لگاتے دو سو ساٹھ ڈالر فی بیرل کے حساب سے جو پیٹرول فروخت ہونا چاہیے وہ آج تک پینتالیس ڈالر سے اوپر کبھی بھی نہیں گیا ہے اور پھر چوتھے مرحلے پر جو پیسوں کی ادائیگی کا مسئلہ ہے وہ ہے کہ پٹرول تو یہاں سے نقد جا رہا ہوتا ہے لیکن پیسے جو ہے یہودی اور سلیبیوں کی بینکوں میں سٹور ہوتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں اور جب آپ کو ضرورت ہو تو آپ کو پیسے نہیں ملتے میرے دوستو آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو مغربی مافیا ہے جسے اردو میں استعمار بھی کہتے ہیں مغربی استعمار یہ ہمارے ممالک پر قابض ہے اور ہمارے ممالک کے بارے میں آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ دنیا کا پانچواں حصہ ہے زمین کا پانچواں حصہ ہے جو ہمارے ممالک ہیں. زمین کو اگر پانچ حصوں میں تقسیم کیا جائے تو مسلمانوں کے جو ممالک ہیں یہ پانچویں حصہ اس پورے علاقے کو یہ کفار ایک بازار میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور اس بازار میں اسلحہ الیکٹرانک آلات وغیرہ کمپیوٹر وغیرہ اور ٹیکنالوجی کے مختلف مصنوعات سے لے کر کھانے کی مختلف قسمیں کپڑوں کی مختلف قسمیں اور وہ چیزیں جو کہ استعمال کرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہیں اس طرح کی مصنوعات کے لیے کفار نے ہمارے ممالک کو بازار میں تبدیل کر دیا ہے آج مسلمان مغربی ممالک سے حتیٰ کے داخلی لباس انڈرویر چپل ٹشو پیپر تک امپورٹ کرتے ہیں یہ مسلمانوں کی حالت ہے مغربی ممالک سے حتیٰ کے جسم کے اندر شلوار کے اندر جو چھوٹی سی چٹی پہنی جاتی ہے انڈرویئر منگواتے ہیں ٹشو پیپر مغربی ممالک سے ہمارے ہاں آتا ہے چپلیں یہ مغربی ممالک سے ہمارے پاس پہنچتی ہیں اور جو مقبوضہ ممالک ہیں جن کے اندر اسلامی ممالک بھی شامل ہیں جن کے اندر مسلمان ممالک بھی شامل ہیں اسلامی تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے ابھی اگر کبھی کبھار اسلامی ممالک کہہ دوں تو وہ غلط حساب کیا جائے اسے مسلمان ممالک ہمیں کہنا چاہیے تو یہ مسلمان ممالک اور عالم اسلام کے اوپر بھی ان کا قبضہ ہے تو یہ قیمتیں جو ہیں اپنی طرف سے مقرر کرتے ہیں ٹیشو پیپر کی قیمت بھی اپنی طرف سے مقرر کرتے ہیں حالانکہ یہ لوگ اپنی مصنوعات میں استعمال ہونے والی چیزوں کو ہم سے لے کر جاتے ہیں خام مواد جو ہے مادنیات کی بات آپ کر لیں یا دودھ دہی گوشت وغیرہ جو کچھ ہے وہ ہم سے لے جاتے ہیں بس وہاں لے جا کر اس کو پیک کر کے ہماری طرف بیچ دیتے ہیں اور پھر اس کی قیمت بھی خود لگاتے ہیں جو کچھ اس وقت ہمارے پاس موجود ہے وہ ان کے کارخانوں کے لیے خون کی مثال ہے ہمارا پٹرول اگر ان کے پاس نہ جائے ہماری طرف سے خام مواد لوہا کوئلہ یہ چیزیں ان کے پاس نہ جائیں تو ان کے کارخانے بند ہو جائیں لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے اوپر مسلط ہیں ہم ان سے کوئی چیز خریدنا چاہتے تو قیمت وہ مقرر کرتے ہیں کہ اتنی قیمت پر لوگے مثال کے طور پر ایک کلاسنکوف جو ہے اس کا لوہا بھی ہمارے ممالک سے جاتا ہے آپ جس علاقے میں اس وقت بیٹھے ہوئے وزیرستان یہاں سے کرومائٹ نکلتا ہے اور کرومائٹ یہی اسٹیل لوہا ان تمام چیزوں کی اصل ہے آپ جس پہاڑ پر آپ جس پہاڑ پر بیٹھے ہوئے ہیں شاید اس میں بھی کرومائٹ ہے واللہ عالم اور بہت ساری معدنیات یہاں پر موجود ہے لیکن یہ لوہا یہاں سے جاتا ہے ان کے ممالک میں اور وہاں سے کلاشن کوف کی شکل میں واپس آتا ہے دس ہزار روپے کا لوہا جو ہے آپ کو ایک لاکھ دس ہزار میں فروخت کیا جاتا ہے اور صرف قیمت کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ٹیکس بھی آپ سے لیا جاتا ہے کہ ہم نے یہ احسان آپ پر کیا ہے کہ آپ کے ملک یہ بیجا ہے ہم نے اور اس سے بھی بڑی مصیبت یہ ہے میرے دوستوں یہ امریکہ جو ہے یہ جو دنیا کا تھانے دار بنا ہوا ہے اس وقت سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ مغربی ممالک اور ان کا سربراہ امریکہ ہمارے ممالک کو کسی بھی قسم کی ٹیکنالوجی اور نئی چیز بنانے کی فیکٹری لگانے کی اجازت نہیں دیتا ہے نئی قسم کی مشینیں گاڑیاں موٹر سائیکل اس بنانے کی اجازت ہمیں نہیں ہے اور آپ پھر کہیں گے کہ نہیں ہمارے ملک میں تو کمپنی لگی ہوئی ہے تو آپ کے ملک کی نہیں ہے وہ ہونڈا کمپنی ہے جاپانی کی ہے فورٹ کمپنی ہے جرمنی کی ہے امریکی کمپنیاں ہے وہ آ کر آپ کے یہاں سامان بنا کر آپ کو بھاری قیمت پر فروخت کرتے ہیں خلاص ایسا نہیں کہ کمپنی کے اندر جو ٹیکنالوجی موجود ہے وہ آپ کو دے رہے ہیں. کمپنیاں ان کی ہیں زمین آپ کی ہے بس اتنا سا فرق ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں پشاور میں ایک مسلمان نے ایک پٹھان نے ایک جہاز بنایا تو بےچارے کو جہاز سمیت غائب کر دیا کچھ پتا نہیں وہ کہاں پر ہے اور ایک اور مسلمان نے ایسی گاڑی بنائی ہے جو کہ پانی سے چلتی ہے پانی کے بخارات سے تو وہ بھی اپنی گاڑی سمیت غائب ہے کسی بھی قسم کی ٹیکنالوجی اور کسی بھی قسم کی نئی چیزوں کے کارخانے بنانے کی اجازت آپ کو نہیں ہے یہ جو ڈیموکریسی ڈیموکریسی اور آزادی کے نعرے لگاتے ہیں یہ ان کا اصل حال ہے آپ دیکھ لیں اور دنیا میں دیکھ لیں کہاں پر کوئی کمپنی ہے مسلمانوں کی کوئی بھی مسلمان کمپنی ہے جو کمپیوٹر بناتی ہے نہیں بنا اس کی اجازت نہیں ہے اصل میں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے مسلمانوں کو یہ بنانا نہیں آتا بلکہ ان میں سے اکثر کمپنیاں وہ ہیں جن میں ہمارے مسلمان افراد کام کرتے ہیں انگریزوں کو تو شراب پینے سے اور بدکاریوں سے فرصت نہیں ہے اکثر اکثر بڑے بڑے ڈاکٹر اور انجینئر حضرات تو ہمارے مسلمان ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں ٹیکنالوجی کی بات تو یہ بہت اونچی بات ہو گئی درمیانے درجے کی جو صنعتیں ہیں اس کی بھی اجازت نہیں ہے اکثر مسلمان ملکوں میں مثال کے طور پر روئی پاکستان سے نکلتی ہے ازبکستان سے مصر سے دنیا کے یہ روئی برامد کرنے والے بڑے ممالک ہیں لیکن یہ جاپانی ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی پر اپنی روئی کو کپڑے کی صورت میں نہیں نکال سکتے اس کی اجازت نہیں ہے hmm. روئی کو ضروری ہے کہ جاپان بھیجا جائے پھر وہ جاپانی کپڑے کی صورت میں ہمارے ممالک میں آئے گا hmm. ہاں بعض ممالک کو اس کی اجازت ہے لیکن سب کو نہیں ہے یہ درمیانے درجے کی سناتے ہیں یہ کوئی تھوپ یا بم تو نہیں ہے مم. کپڑے ہیں روئی خود اسی کی پیداوار ہے مم. کام کرنے والے گارمنٹس میں کام کرنے والے افراد بھی اس, اسی کے اپنے ہیں مم. صرف مشینوں کا مسئلہ ہے تو مشینیں بھی ان کو درامد نہیں کی جاتی اور جب مشینیں درامد نہیں کی جائیں گی تو مجبوری ہے جاپان بھیجنا پڑے گا کیوں یہ سب ہوتا ہے میرے بھائیو تاکہ کئی نبق سوقن لی تقریفی منتجاتی تاکہ ہم ان کی مصنوعات اور ان کی ایجادات کے لیے بازار بنے رہیں مم. اگر ہم نے خود ایجاد کرنا شروع کر دی تو پھر ان کے سامان کو کون خریدے گا ٹھیک ہے نا ہم اگر خود کپڑا یہاں بنائے تو اس کی قیمت تو سستی ہوگی مم. تو اسے کون لے گا تو ان کی مصنوعات کو کون لے گا ایک دفعہ میں سپر مارکیٹ گیا لوگوں کو شاید تعجب ہوگا کہ میرے لیے سپر مارکیٹ ہوتا ہے تو ایک اچھی سی مہنگی دکان ہے یہاں ایک اچھی سی مہنگی دکان تھی اب تو پتہ نہیں یہ سب ماضی میں تبدیل ہو جائے گا تو اس میں میں گیا تو میں نے اپنی بچی کے لیے کپڑا پسند کیا میں نے جب اس کی قیمت پوچھی تو اس نے کہا کہ ساڑھے نو سو میں نے کہا یہ تو قیمت نہیں ہے تو قیامت ہے ساڑھے نو سو. اس نے کہا ہاں ہاں دو سال کی بچی ہے تو اس نے کہا لینا ہے تو لینے تو جاؤ حالانکہ یہی کپڑے اگر ہم اپنی ہی مارکیٹوں میں جو فروخت ہوتے ہیں ڈیڑھ سو روپے میں ڈھائی سو روپے میں تیار ہو جاتا ہے تو اگر وہ ہمیں آزادی دے دیں گے تو ان کے ساڑھے نو سو روپے کے کپڑے کون خریدے گا بس بڑی بڑی کمپنیوں کے ٹریڈ مارک جو ہے لگے ہوئے ہیں کسی میں جیپ لگا ہوا ہے کسی میں نائک لگا ہوا ہے کسی کے اندر سپرمین لگا ہوا ہے بس اس طرح کوئی ڈالر ہے کوئی ہونڈا ہے ٹریڈ مارک لگے ہوئے ہیں بس فروخت ہو رہے ہیں مارکے فروخت ہوتے ہیں ورنہ ان کی چیزیں کوئی اتنی اچھی تو نہیں ہوتی اور یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کس چیز سے بن رہی ہے تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرح کی جگہوں میں تیار ہو رہی ہیں یہ لیکن پھر بھی غلامی ہے وہ ہمیں آزادی نہیں دیتے اور ہمارے مسلمان اس غلامی پر خوش ہوتے ہیں کہ باہر ممالک کے کپڑے پہن رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ